اپنے پروردگار کے نام کی تصبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بتایا اخرج اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا فجعله احوا پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا سنو اہ پیغمبر ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں يعلم سوائے اس کے جسے اللہ چاہے یقین رکھو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے لکھ رہو لہذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا جن بولا اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بد بخت ہوگا الفلن خب جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا لا يموت فيها ولا پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جئے گا افلح من فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی بل تو دنیا لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے یہ بات یقینا پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے باہی میں موسا ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں